دل تازہ ایمان ہے اللہ ہم صلی اللہ سید دل عل سل اللہ سعید نام یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے اللہ صلی سید اللہ نے چاہا تو ہم ماہ رمضان مبارک کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاء اللہ عز و جل اے عشقان رسول رمضان لفظ جو ہے اس میں پانچ حروف ہیں رے میم زاد الف نون اردو ترکیم میں اور عربی میں را ریم ضاد الف نون اور پانچ عبادات ماہ رمضان کی خصوصی عبادات ہیں اللہ کرے ہم ماہ رمضان کو پانے میں اور ان خصوصی عبادات کو بجا لانے میں اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے کامیاب ہو جائیں اور بڑی پیاری بات لکھی امیر علیہ سنت نے فضان رمضان میں کہ سے مراد کیا ہے رشمت الہی میم سے مراد کیا ہے محبت الہی اور واد سے کیا مراد ہے زمان الہی الف سے کیا مراد ہے امان الہی نور سے کیا مراد ہے نون سے نور ال پانچ عبادات اسپیشل خاص عبادات ماہ رمضان کی ہیں وہ کون کون سی ہیں روزہ جو فرد روزہ رمضان میں رکھا جاتا ہے نا تراویح رمضان میں ہی پڑی جاتی ہیں اور تلاوت قرآن خاص اہتمام مسلمان ماہ رمضان میں کرتے ہیں سبحان اللہ اعتکاف یہ بھی رمضان کی خصوصی عبادت ہے اور شب قدر کی عبادات ستائیسویں شب اکثر علماء فرماتے ہیں تو جو سچے دل سے یہ پانچ عبادات کرے گا ماہ رمضان کے روزے رکھے گا تراوی ادا کرے گا تلاوت قرآن کا شرف حاصل کرے گا اعتقاف کرے گا شب قدر کی قدر کرے گا عبادات کرے گا تو وہ پانچ انعامات کا مستحق ہوگا وہ پانچ انعامات کیا ہیں رحمت الہی محبت الہی زمان الہی امان الہی نور اللہی سبحان اللہ سبحان اللہ رمضان کی آمد مرحبا ساری کی آمد اس طور کی آمد تراویح کی آمد اللہ ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ ساری نماز تراویح خوشدلی کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ اللہ خوب خوب تلاوت قرآن کرنے کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ بھی کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ شب قدر کی قدر بھی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ روزہ ایسی عبادت ہے مرحبا کہ جو روزے رکھتا ہے اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے سبحان اللہ جو روزے رکھنے والے ہیں ان کی جب دعا ہوتی ہے نا وہ دعا کرتے ہیں ان کی دعا پر عرش اٹھانے والے فرشتے آمین کہتے ہیں اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں سرحان اللہ اور انبیاء اکرام علیہ وسلۃ وسلام بھی روزے رکھا کرتے تھے مرحبا حضرت اعظم صفی اللہ علیہ نبی ولی علیہ و السلام چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے حضرت سعنا نوح نجی اللہ علیہ نبی ہین علی و سلاۃ وسلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے حضرت سعیدہ عیسا ربی علی جنا علیہ سلاۃ وسلام بھی ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے حضرت سیدنا داود علی نبی جناح ولی سلاط و علیہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور حضرت سیدنا سلیمان علاء نبی جناح ولی سلاۃ وسلام تین دن مہینے کے شروع میں تین دن درمیان میں اور تین دن مہینے کے آخر میں روزہ رکھا کرتے تھے اللہ یعنی ہر مہینے نو روزے رکھتے تھے کون حضرت سیدنا سلیمان علا نبی جنا علیہ سلاۃ والسلام مرحبہ تو روزے رکھنا جو نا سنت انبیاء ہے اور انشاءاللہ ہم بھی سارے روزے رکھنے کا شرف حاصل کریں گے سیداتنا سعیداتن صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بشارت بنیاد جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا سبحان اللہ ایسی سعادت کی بشارت ہے واہ واہ سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اللہ تعالی اس کو قیامت تک کے روزوں کا عطا فرماتا ہے مرحبا سبحان الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم على سيدنا محمد اللهم صل على تجھ پہ صدقے جاؤں رزاں تو عظیم شان ہے تجھ پہ صدقے جاؤں رزاں تو عظیم شان ہے تج میں نازل اخر تالا نے کیا قریب ہے عواسل سید نام من دل اللہم صل على سیدنا معمد صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مٹے مٹے اسلائیم بھائیو ماہ رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالی نے ہم پر فرض فرمائے ہیں یہ روزے فرض ہیں ماہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے دو سن ہجری میں ملاکاری سلاط اسلام نے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی نا تو جو ہجرت کے وقت سے یہ ہجری سن شروع ہوتا ہے تو آپ کی ہجرت کو دو سال ہوئے تھے تو پھر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے اور کس تاریخ پر فرض ہوئے دس شعبان المعظم پر سبحان اللہ اس کی فرضیت کا بیان جو ہے قرآن پاک میں ہے پارہ دو سور باقرہ ارشاد ہوتا ہے یا ایوہا اللذین آمنوا کتب علیکم الصیام علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے تو یاد رکھیے ماہ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں مرد ہے یا عورت ہر مسلمان پر ماہر رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کے روزے فرض کر کے ہم پر رحمت فرمائی ہے اس میں ہمارا ہی بھلا ہے ہمارا ہی فائدہ ہے اور کتنا خوش نصیب ہے روزے رکھنے والا سنیے شعب الامان حدیث نمبر 3635 مکی مدنی سلطان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آسمان کے جنت کے ڈورس جو ہیں دروازے جو ہیں اوپن کر دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے جو کوئی بندہ ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے ہر سجدے کے بدلے میں پندرہ سو نیکیاں لکھتا ہے اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے وہ گھر کیسا ہے اس کے ساٹھ ہزار دروازے ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوئے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے سرحان اللہ جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی مہینے کے آخر دن تک اس کے گنا معاف فرما دیتا ہے اس کے لیے کس کے لیے جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں رات اور دن میں روزہ در جب بھی سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اسے جنت میں ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار پانچ سو سال تک چلتا رہے تو ماہ رمضان کی پانچ خصوصی عبادات کون کون سی ہیں روزہ تراویز اعتکاف تلاوت قرآن اور شب قدر تو اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان کہ اس نے ماہ رمضان عطا فرمایا اللہ نے چاہا تو ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس مبارک مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھایا جاتا ہے اور ہر نماز ادا کرنے والے کو ایک سجدے کے بدلے میں پندرہ سو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں جنت کا عظیم مغل عطا کیا جاتا ہے روزہ داروں کے لیے یہ بشارت ہے بہت بڑی خوشخبری ہے کیا کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالی کے معصوم فرشتے کتنے ستر ہزار سیونٹی تھاؤزینڈ جو انجلز ہیں ملائکہ جو ہیں فرشتے جو ہیں روزہ رکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ از میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چالیس جس نے اللہ تعالی کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالی اس کے چہرے کو جہنم سے ستر سال کی مسافت دور کر دے گا اللہ ہمیں ماہ رمضان مبارک کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ماہ رمضان کی پانچ خصوصی عبادات کو ہمیں سمجھنا بھی نصیب ہو جائے اس کا علم بھی نصیب ہو جائے اس پر عمل بھی نصیب ہو جائے خصوصی عبادت ماہ رمضان کی روزہ تراوی تلاوت قرآن اور اعتکاف شب قدر کی عبادات انشاءاللہ اللہ ہم یہ پانچوں عبادات اللہ کی رحمت سے بجا لائیں گے رمضان کی آمد مرحبا شہری کی آمد افطار کی آمد تراویح کی آمد مرحبا صد مرحبا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم